أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا و کالا جی مقام آخر خالا و رب کال حکا حق کے مو شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ان خراجہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ سبھرانا ہوا تھا آلہ نے اہل اسلام کو رحی الٰہی کا پابند کیا ہے کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں اور وہ الٰہی کے سوا دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرانہ ہوا تھا اعلی نے نہایت ہی آسان بنایا ہے دین کو سمجھنا اس کی فہم حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا تو ہر انسان اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تبارہ کا و تعلی کی نازل کردہ وحی کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے ایک طویل حدیث ہے سنن نبی داود مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان پہنچے ایک جنازے کے ساتھ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی آپ بیٹھ گئے بیٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ارد تشریف فرما اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا سفر آخرت وہ صحابہ کرام کو بتایا کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے آفت کی جانب سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے مومن آدمی کا سفر بھی آپ نے ذکر کیا اور کافر کے بارے میں بھی آپ نے بتایا اور پھر قبر میں اس سے جو سوال جواب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو مومن سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ان کے صحیح صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے اس پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ کس نے بتایا یا تجھے اس کے بارے میں کیسے پتا چلا تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھا اس کی میں نے تصدیق کی اس پر ایمان لایا اور اس وجہ سے مجھے آخرت کی زندگی کے اخروی زندگی کے پہلے مرحلے یعنی قبر و برزخ میں کیے جانے والے سوالات کے صحیح جوابات معلوم ہیں اور اسی طرح جب ایک کافر آدمی سے اللہ کے باغی نافرمان آدمی سے سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے دین کیا ہے اور تو اس شخص کے بارے میں جنہیں تمہارے پاس نبوت و رسالت دے کر بھیجا گیا تھا کا کہتے ہو وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ہا, لا ادری آئے مجھے کوئی علم نہیں ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا سمعت قولا فقلت مثلا کبلی میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا جیسا لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں کہتا رہا مجھے کوئی ریڈم نہیں وہ آدمی جو کامیاب ہوا تھا مومن آدمی فرشتوں کو جواب دیتا ہے سوالوں کے درست جواب دینے کے بعد فرشتے اسے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا تو وہ کیا کہتا ہے پڑھا تو کتاب اللہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھا اس پر ایمان لے آیا اس کی تصدیق کی یہ سبب ہے کہ مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب معلوم ہے اور یہ آدمی جس کو ان سوالوں کے جواب صحیح طور پر نہیں آ رہے یہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کوئی پتا نہیں جیسے میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا ویسے ہی میں نے بھی کہا ہے تو فرشتے اس کو ماریں گے اور کہیں گے لا ترئیتا ولا درئیتا نہ نے پڑھا نہ نے جانا اور سمجھا یعنی کامیاب ہونے والا وہ ایسا آدمی ہوگا جو کتاب اللہ کو خود پڑھے اور کتاب اللہ سے درائت سمجھ حاصل کرے کتاب اللہ سے فہم اخذ کرے یہ آدمی کامیاب ہونے والا اور جو لوگوں کے اخبار پر سہارا کر کے بیٹھ جائے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سن کر اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جانے والا ہو یہ آدمی اخروی زندگی کے پہلے مرحلے کپڑوں برزت میں بھی ناکام ہو جانے والا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں والاسر ملک اور آن علی بکری فحل میں ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن کو سمجھنا قرآن فہمی یہ نہایت آسان کام ہے اللہ سبحانہ کچھ اعلیٰ اس کو آسان کہہ رہے ہیں سیدنا علی اپنے ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص بات بھی بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو فرمانے لگے کہ وہی وہ کچھ جو لوگوں کو بتایا ہے وہی وہ ہمیں بتایا ہے اس کے علاوہ اور کچھ خاص نہیں او بافی حال ہی یا پھر جو اس صحیفے کے اندر ہے ایک صحیفہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں درج تھی جس میں زکوٰۃ کا نصاب اور دیت اور احساس کے بارے میں احادیث جمع تھی فرماتے ہیں او اس کے من یا پھر فہم ہے جو کہ کسی بھی مسلمان آدمی کو مؤمن بندے کو دے دی جاتی ہے یعنی کتاب و سنت کا علم ہے یا کچھ باتیں میں نے تحریر کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہے زبانی کچھ کتاب و سنت کا علم سینے میں محفوظ ہے اور کچھ باتیں تحریر شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین وہ تحریر شدہ میرے پاس موجود ہیں یا فکاہت ہے فہم ہے سمجھ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان آدمی کو عطا کرتا ہے تو کسی بھی مسلمان آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوئی ہے ہر مسلمان آدمی کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے اور اس سمجھ اس فہم کے ذریعے وہ قرآن اور سنت کو جانتا اور پرکھتا ہے اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں اور کتاب و سنت کی فہم قرآن اور سنت کی سمجھ یہ قرآن اور سنت کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہے احادیث ایک دوسرے کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہیں آیات ایک دوسرے کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہیں حدیثوں کے ذریعے قرآن کی وضاحت ہوتی ہے قرآن کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی طرف سے عادل کردہ وحی ہے اب احادیث کے ذریعے ایک حدیث کو دیگر احادیث کے ساتھ ملا کر سمجھنا ایک آیت کو دیگر آیات کے ساتھ ملا کر سمجھنا یہ انسان کی اپنی قہم اور سمجھ کے اوپر ہوتا ہے اور یہی طریقہ کار یہی منہج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ وہ کسی کے اقوال پر نہیں جاتے تھے لوگوں کی باتیں لوگوں کے کی اقوال کیلو کال ان کو کبھی وہ حجت اور دلیل نہیں مانتے بلکہ ہر بات کو وہ کتاب و سنت کے اوپر پرکھتے کتاب و سنت کے میزان میں تولتے جو اس کے موافق ہوتا اس کو مان لیتے جو مخالف ہوتا اس کو رد کر دیتے کسی مسئلے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لوگوں کے سامنے پیش کیا لوگ کہنے لگے کہ آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں جبکہ ابو بکر بکرو عمر رضی اللہ ہوتا عنہما تو یہ فتوا دیتے ہیں فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر بکرول عمر نے یہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں چاہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات بھی ہو اس کی بھی کوئی مقردر کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا ہے کبھی روما الیکم من ربکم جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہی کیا گیا ہے اس ہی کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو ولا کتا میں اولیا اس کے علاوہ دیگر اولیا کی پیروی نہ کرو اور اگر یہی قرآن ہے یہ نبی کا فرمان ہے کتاب و سنت ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں سیدنا عمر سگنا احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا کہ کوئی آدمی حج تمدو نہ کرے آج تو باہر سے جتنے لوگ بھی سعودیہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے سارے ہی حج تمتو کرتے ہیں امیر المین خلیفت المسلمین سیدینا امر ابن الخط رضی اللہ تعالی اعلان کر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی حج تمتو نہ کرے ان کے بیٹے عبد اللہ ابن رضی اللہ تعالی حج تمتو کا حیران باندھتے ہیں اور حج تمتو کا تربیہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد گرامی نے تو حج تمتو کرنے سے منع کیا ہوا ہے فرماتے ہیں امر ابھی امر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی لوگوں نے بتایا امیر المین کو کہ آپ کا بیٹا وہ حجے تبتوں کا احرام مانتا ہوا ہے اس نے حجے تبتوں کا تربیت کہہ رہا ہے آپ نے تبتو کرنے سے منع کیا ہے ہم نے اس کو بتایا کہ امیر المین نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے اس نے ٹھکرا دیا ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے میں اپنے باپ کی بات نہیں مانوں یہ صحابہ قرآن نظوان اللہ علیہ کا من حجر ان کا طریقہ کار ہے ابو بکر اللہ تعالیٰ کی ہو عمر فاروقی اللہ تعالیٰ علو کی ہو لیکن اگر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موڑ نہیں ہے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کو ٹھکرا لیا کرتے تھے صحیح ہے عثمان بن افسان رضی اللہ تعالی انہوں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جمعے کی نماز میں سستی کرتے ہیں تاخیر ہو جاتی ہے لیٹ پہنچتے ہیں کاروبار میں کام کار بھی مشغول رہتے ہیں زورہ ایک جگہ تھی جہاں بازار لگتا تھا وہاں انہوں نے ایک آزان کا اہتمام کر دیا کہ جمعے کی آزان سے پہلے ایک آزان وہاں پر دے دی جائے صحیح بخاری کے اندر یہ دیس موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزان کب ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونگر پر آتے پھر آزاد ہوتی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہی طریقہ چلتا ہے لیکن پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے انہوں نے کچھ عرصہ بعد محسوس کیا کہ لوگوں میں سستی ہے تو انہوں نے مارکیٹ میں ایک علام کا اہتمام کروایا کہ امام کے منبر پر آنے سے پہلے خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ایک اور علام کہہ لی جائے تاکہ وہ ادام سن کے لوگ جمعے کی تیاری کریں اور مسجد میں آ جائیں اس بات کا اہم ہوا سیدینا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ اندی دا جو مجمعتی بدعتوں کو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آزام شروع کروائی ہے جمعے کے دن یہ بدا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے مصنف اب درضاق میں عبد اللہ علی اللہ تعالیٰ فتوا یہ صحیح سلم کے ساتھ یہ طریقہ ہے منحج ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا کہ ہر وہ کام چاہے کسی جلیل قدر صحابی نے چاہے کسی خلیفہ راشد نے کیوں نہ کیا ہو اگر وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتا وہ قابل اتباق لائے کے پیر بھی نہیں ہو سکتا بلکہ دین صرف وہی کچھ بنے گا جو اللہ تعالیٰ نے نادر کیا ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نہ صرف یہ کہ عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ربی اللہ تعالیٰ انہوں کی سادان پر تنقید کی اور اس کو بدت کہا بلکہ صحابہ کے بعد تابعین نے بھی امام زہری نے بھی حسن بصری بشری اللہ وہ بھی اس کو بدت قرار دیتے ٹھیک <تصح> <تصح> ہے عثمان ربی اللہ تعالیٰ عنہ جی القدر صحابی ہیں ایسے صحابی ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کے گناہ ایڈوانس طور پر معاف کر دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ما ذرہ عثمان ما بادل یوم آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو مرضی عمل کر رہے اس کو کوئی نقصان نہیں اللہ تعالی نے ان کی لفظ سے پہلے ہی معاف کر رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار جنگ کی بشارت اور خوشخبری بھی ہے بڑا آلا مقام ہے بڑا بلند مرتبہ اور رتبہ ہے خلیفہ راشد بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں لیکن ان کی بات دین میں حجت اور غریب ہے ان کی بات ان کا فتوا ان کا حکم ان کا کور دین نہیں بن سکتا دین صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ سلحانہ ہوا تھا اعلیٰ نے نازل کیا یہ منہج یہ طریقہ ہے صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ جتنی مرضی جلیل القدر اور بلند پایا ہستیاں کیوں نہ ہوں اگر ان کے بات پر ان کے قور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود ہوتی وہ اس کو تسلیم کرتے اس اس کو مانتے کیوں کہ یہ یہ جو بات بات کہی ہے یہ بات در حقیقت اس کی نہیں ہے بلکہ یہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور اگر کوئی ایسا عمل سامنے آتا کوئی ایسا فتویٰ اور ایسا قول سامنے آتا جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود نہ ہوتی وہ اس کو رد کر دیا کرتا ایک آدمی سیدنا ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھی ان دونوں کے پاس گیا فتوا لے لی انہوں نے فتوا دے دی سر نبی داوت میں یہ واقعہ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ جاؤ بے اسروت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ ہو سیدار جو فتویٰ ہم نے دیا ہے اس کے پاس بھی تمہیں یہی فتویٰ ملے گا وہ گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا فلاں فلاں صحابی سے انہوں نے مجھے یہ فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فتویٰ دیں گے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے جب ان کی بات سنی تو کہنے لگے نہیں جو فتوا انہوں نے دیا ہے اگر میں نے بھی وہی فتوا دے دیا پھر تو میں دوبرا ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا بلا کے نقلی تھی ہی ما کلا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں تو اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا وہ فتوا دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے ایک فتوا دیا اس کو آپ نے رد کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر میں بھی یہی فتوا دوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے وہ ہے ادب احترام عبد بن مسعود ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو انہوں نے یہ فتوا دیا یہ تو گمراہ کن فتویٰ ہے ان دونوں پر کوئی بات نہیں کی بلکہ اپنے بارے میں کہا اگر میں نے یہ فتوا دے دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا ان کے بارے میں نہیں کہا کہ انہوں نے یہ فتوا دیا ہے گمراہی والا کام کیا ہے سرکز نہیں اگر احترام وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ان کی بات کو قبول بھی نہیں کیا بلکہ ٹھکرا فرمایا قد وما انا من وفتین میں گمراہ ہو جاؤں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا یہ منہج ہے یہ طریقہ کار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ رحمہ کا تاب عین کرام راہ محم اللہ کا اور تبا تابعین تابع تبا تابری خیر القرون کے لوگ وہ یہی انداز اور طریقہ کار اپناتے تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کل کلو خدو کو ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو چاہے صحابی ہو چاہے تابعی ہو چاہے تبا تابعی ہو ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے مگر اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ مدینہ میں ہوتے مسجد نبی میں ان کے ہلکے ہوتے ان کے دروس ہوتے وہاں یہ بیٹھا کرتے درس حدیث دیا کرتے فرماتے کہ ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے مگر یہ صاحب قبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ صرف قبول کی جائے گی اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا یہ منہج ہے یہ طریقہ کار ہے لیکن آج کل کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید دین قرآن اور حدیث سے سمجھ نہیں آ سکتا صرف اور صرف کتاب و سنت سے وحی الہی سے اگر ہم اپنے مسائل کو مسائل کے حل کو تلاش کریں تو ہمیں نہیں ملے گی پھر کیا کرنا ہے ہاں جی پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سرف صالحین کی باتوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اللہ کے بندوں سرف صالحین نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی تو اڑان اور حدیث کے مطابق کہی ہیں سرف ہوں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاہے تابعین خوات تاب عین یا ان کے باپ کے دور کے لوگ کوئی بھی شرف ہوں اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی تو درست ہے اور اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہوگی تو وہ رد کیے جانے کے قابل ہے اصل اصول اور حجت اور دلیل وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اور یہ سمجھنا کہ قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی سمجھنے کے لیے دماغ ہمیں کسی اور کا استعمال کرنا پڑے گا یہ تو بہت بڑی جہالت نادانی اور بیوقوفی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے گا سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کوئی اور چاہیے ہوگا بس دوسروں نے جو سمجھا ہے جو سمجھ کر ہمیں بتا دیا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں یہ طریقہ کار سن سنا کے دوسروں کی باتوں پر ہی اکتفا کر لینے والا یہ انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے جس طرح میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ وہ آدمی جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہوگا اسے پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتا چلا وہ کہے گا کھڑا تو کتاب اللہ میں نے خود اللہ کی کتاب کو پڑھا میں خود اس پر ایمان لایا میں نے اس کی باتوں کی تصدیق کی تصدیق بندہ کب کرتا ہے جب اس کو سمجھ آیا سمجھنے کے بغیر کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا اور جو ناکام ہوگا قبر کے امتحان میں وہ کیا کہے گا سمی الناس یقولون قولا فقلت مثلا تو میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تھا اور لوگوں نے جیسے کہا میں نے بھی ویسے کہنا شروع کر دیا تو یہ آدمی ناکام ہو جائے گا اللہ سبھارانا ہوگا تو سے دلہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی یہی محمنوں کا راستہ ہے شبیلے مکمنین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو آدمی رسول کی مخالفت کرے محمنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے تو پھر ہم اس کو جس جانب اس کا منہ آئے گا اسی جانب بھکیل دیں گے بلاخر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں کا جو طریقہ تھا وہ ہے شکیل مرمن وہ مومنوں کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن سے نبی کے فرمان سے مسائل کو سمجھتے نہ سمجھ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ان سے پوچھتے آپ اپنی زبانی مسئلے کا حل بتا دیتے یعنی وحی الہی کے سوا وہ کسی چیز کو اپنے لیے حجت ماننے والے نہ تھے یہ اس دور کے مومنوں کا راستہ اور طریقہ اور منہج ہے جس دور میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے رما توفیقی الا بلا علیہ ہی تبکل تو وہ